بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاه, والصلاة, والصلاة, والصلاة والسلام على اشرف الصلاه والسلام على سيدنا النبيين والمسلمين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بحسن الى يوم الدين اما بعد اوذ بالله السميع الليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا ذكر حضرات دينيائي ودوستو آج خطبے کا موضوع ہے اللہ رب العظمین کے بڑے انعام اور بڑے احسان کا کچتے رہا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑا کرم یہ کیا ہے کہ کوئی انسان اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کم سے کم ایک نیکی کے بدر دس دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اس پر اور واللہ اللہ ہو جو میں شاہ صحیح مسلم کی حدیث ایک نیکی کے بدلا کم سے کم دس اللہ بڑھاتے ہیں تو سات سو گنا اور اس سے بھی زیادہ اگر اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہتے ہیں انگنت درجے بڑھا کر کے نیکیاں دیتے اس حکومت کی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار وندہ بنائے نیکیاں بہت ساری چیزیں ہیں الحمدللہ ہمارے ادب کے لیے دن آتے ہیں تفصیلہ پھر شرب العالمی سمے ہم نے دن بنائے ہیں رات بنائے ہیں سال بنائے ہیں مہینے بنائے ہیں تاکہ تم اپنا حساب کتاب رکھو اور اپنے اللہ رب الحمین کے شکر گزر بندے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ سال بھی گزرتا رہتا ہے مہینے کی شکل میں گزرتا ہے اور شب و نہار کے اعتبار سے بھی گزرتا ہے کبھی سال گزر رہا ہے کبھی مہینہ گزر رہا ہے کبھی ہفتہ گزر رہا ہے ہم لوگ دنیا کی ساری چیزوں کو حساب کرتے ہیں کیا کیا اور کیا آیا کیا گیا لیکن سب سے بڑی چیز جس کو ہم بلا دیتے ہیں کہ اپنے زندگی میں ہم نے کیا کیا پچھلے دنوں میں وہ ہم کبھی محاسبہ نہیں کرتے محاسبہ اس کا ہونا کہ ویلکم گورو نفس محفوظ تمہیں حساب کرنا چاہے محاسبہ کریں کہ پچھلی زندگی تمہاری گزری تم نے اس پورے زندگی میں پورا سال گزرا پورا مہینہ گزرا پورا ہفتہ گزرا تم نے اللہ رب العالمین کے پاس اتنی کتنی نیکیاں جمع کرا کتنے اچھے اعمال کیے کتنے آپ نے حج کیے عمرے کیے تلاوت قرآن سب کو چھوڑ دیں کم سے کم آپ سوچو تو پورے سال بھر میں کتنے مرتبہ آپ نے ختم کران کیا ہے تو ہم اس کے حصے کرنا چاہیے اس کو ہم بھلا دیتے ہیں حالانکہ اللہ رب العالم نے جو زندگی دی ہے اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ امال کرنا چاہیے وہ اعمال جس نے اللہ تعالیٰ نے بڑا جو سواب رکھا ہے اور وہ چند برآماد آپ کے سامنے کرتے ہیں. نمبر ایک سب سے بڑی خیر و برکت کی چیز ایمان اور اسلام کے بعد اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ پچ وقتہ نماز کی پابندی ہے یہ پچ وقتہ نماز کی پابندی یہ اللہ نے بڑی خیر و برکت کی چیز بنائی ہے اور فرمایا اے جن کے دونوں کنارے رات کے تاریخ کی صبح یہ پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرو اگر تم نے پچ وقت نماز کی پابندی کی اہتمام اے اے کیا تو یاد رکھنا شیطان نے جتنے بھی گناہ تمہارے کیے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا نیتیاں بھی دیا اور گناہوں کی متفر کی نمبر دو میرے بڑی چیز ہے کہ انسان آدم علیہ السلام کو شام سے لے کر کے جو انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا انسان بہت ساری خطائیں گناہ اور برائیاں بھی کر رہا ہے کوئی انسان معصوم نہیں ہے شیطان پیچھے لگا ہوا ہے اور قسم کھایا ہے شیتان نے کہ ہم آپ کے اللہ آپ کے بندوں کو آدم کے اولاد کو ہم آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر ایک سے گمراہ کریں گے اور ان سے برائی کروائیں گے ہاں گلاد می نے انگلش کو جتنا گمہ کروائے گا اتنا ہی زیادہ اپنے بندوں کی مقصرت کریں گے توبا استفاق کا دروازہ کھلا اسی لیے توبہ استفاق کی بڑی فضیت ہے جو. رب من تاب سے مکانا رب العالم نے اے ابلیس تو میرے بندوں کو گناہ کر بندوں کو گناہ کروائے گا ہم تو ایک ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلے رکھے ہیں اگر ہمارے کتنے بندے ایسے ہیں اگر گناہ کرنے کے بعد شیتا گنا کر فرمایا اگر کے دل سے میرے بندوں نے توبہ کر لیا تو یاد رکھنا ہم ان کے بنائی کو بھی معاف کریں گے اور سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ فرمایا وہ سیاح مثلا اور کتنی برائیاں ایسی کی ہوگی جن کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اچھائیاں بنا دی گئی یہ اس نب العین کے حسین پر قرم ہے نمبر تین جو امان بہت زیادہ خیر و برس اور اگر سواد کے بن سکتے ہیں ان میں تیسرا عمل ہے اخلاق ہنسنا لوگ اپنے اعمال کو اپنے اخلاق کو نبی کا خلاق بناؤ نبی احساس شبد دنیا میں آنے کا مقصد وہ اس کو ملا خلاق میرے آنے کا ایک بڑا مقصد ہے کہ دنیا کے اندر اخلاق ہنسنا عام کریں مسلمانوں اپنے اخلاق کو سدھارو اچھے بنا لو پوری دنیا میں تم اخلاق حسنا کے عالم بردار بنو یہ اسلام ہمارے پاس ہمارے ہمیں ایسا ہے وہاں اخراق تمہیں سب سے اچھا بڑا عزمت والا مومر وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں وہ خیال خیال تم میں سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو نمبر چار اللہ حرب العالمین نے ہمیں احسان کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر احسان کریں جن میں سب سے بڑا احسان ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے وبی والدین والدین کے ساتھ احسان کرو اللہ تعالیٰ نے والدین کے مقام و مرتبہ دیا آپ نے سانس نمایا جو تم میں سے چاہتا ہو کہ اس کے مال میں اس کے رشتے میں اس کے کاروبار میں اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت دے تو خلی والدین اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے نبی علیہ اللہ تعالیٰ کے والدین کا یہ مقام ہے وعدہ کر رکھا ہے میں اپنے اسی بندے سے راجو کروں گا جو اپنے ماں باپ کو خوش رکھے اور جو اپنے ماں باپ کو ناراض رکھتا ہے ہم اس سے بھی ناراض ہوتے کہ اسے کبھی خوش نہیں ہو سکتے نمبر تین بہت بڑی چیز ہے دوستو والدین کے بعد عام لوگ اللہ کی مخلوق اور کے ساتھ ہمیں ہمیں احسان کرنے کی تاکید کی گئی ہے اس احسان سے اللہ تعالی ہمیں بہت نیکیاں اور سواب دیتے ہیں اللہ رب العادمی نے فرمایا اے لوگ احسان کرو وا ہو یہ اگر تم احسان کرو گے تمہیں اجرا سواب دے گا نیکیاں دے گا جہان سے آزاد کرے گا پوری دنیا والوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کرے گا اور سب سے بڑا انعام ون لاہو یہ اللہ تعالی تم کو اپنا محبوب بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مخلوق کے ساتھ احسان کرنے والا بنائے اکول کو لکھا دا وہ سچ الحمد للہ وقفہ وسلم اللہ اما بھائی اللہ حرب العالمی نمبر پانچ جو بہت بڑا کرم کیا ہے وہ یہ ہے کہ ساری مخلوق اب ساری مخلوقات کے ساتھ احسان کریں اور بھلائیوں کے ساتھ اور اس کے بعد نمبر چھ بہت بڑا اللہ رب العالمین کا کرم یہ ہے دوستو کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے دنیا میں جتنے بھی نیک اعمال کس شریعت نے جس کو نیک کہا حسنہ کہا ہے اضر و شماد کہا ہے اس کو ہم اپنائیں کوئی نیکی نہ چھوڑیں ہمارے گفتار میں کردار میں چار چلن میں اس نے بیٹھنے میں ہر وقت ہمارے اندر نیکیوں کا پہلو گانا غالب آنا چاہیے گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہمیں بننا ہے دوستو اس لیے رب العالمین نے جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو دس کا بدلا دے گے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نیک ایمان کا راستہ بتا, بتا, بتایا ہے اور جس میں بہت زیادہ آج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمی کے تحت و فرما برداری اللہ نے فرمایا وہ میں یو تو رسول عظیمہ دنیا کی آخرت کی ساری کامیابی کامیابی اللہ نے اپنی اور اپنے نبی کے تحت میں رکھا ہے اور آخری چیز میرے بھائیو جو اللہ رب العالمی بڑا کرم کیا ہے نویں نمبر پر وہ یہ ہے کہ یہ جمعے کا دن بڑا خیر و برکت کا دن ہے جمعے سے فائدہ اٹھائے ہم جمعے سے کے ذریعے بہت ساری نیتیاں حاصل کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے جو انسان جمعے کے دن اچھی طرح سے غسل کیا اچھے کپڑے پہنا اور جمعہ ادا کرنے کے لیے تیاری کی اور آنا اور آنے کے بعد آگے سے آگے پہنچنے کی کوشش کیا ہے آپ نے جو اول وقت جب مسجد میں را کے جو انسان اچھی طرح سے گسل اور اچھے کپڑے صفائی ستھرائی جمعے کی تیاری کر کے مسجد میں آیا اور قریب پہنچا اور کان لگا کر کے خدبہ سنا آپ نے شاست میں خود وکیل یخ الکیل یخ تو ہر وہ قدم اپنے گھر چلے کر کے مسجد تک پہنچنے میں اس نے جو قدم اٹھایا ہر قدم کے بدلے پلو قیام اس سے نہ کنوسیام یہاں ایک قدم پر ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ہر ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر کی نماز پڑھنے اور سال بھر روزہ رکھنے کا جو شواب دیا کرتا ہے انسان اگر نیک چاہیں تو ساری نیکیا کا کیا کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام حضرات کو نیک مال کے توفیق سے فرمائے اہل عالمین جو بیماری و شایا تھا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا لے اے عالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس دورہ شیخ خلیفہ اور ان کے آمان و انسار کی حفاظت بنا ہر بلا ہر آفت سے ان کو بچا لے جس شہر میں رہتے خصوصاً شیخ ہاقم شارکا شیخ سلطان حفیظ اللہ اور ان تمام حضرات کو اللہ ہر بلا بچا ان سے کام لے جس میں آپ کی رضا ہو امت کی بھلا ہو قوم اور آپ کی ناراضگی قومت کا نقصان اور قوم اور